وعلى اليك واصحابك يا نور الله فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم ہے تم مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھو اللہ تعالی تم پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدری چینل کے ناظرین چوتھا روزہ بھی رخصت ہوا اور ماہ رمضان المبارک کی آج پانچویں شب شروع ہو چکی ہے چودہ سو تینتیس سینجری یہ آپ کو روزانہ ہم بیان کرتے رہتے ہیں تاکہ ہمارے ذہنوں میں ہمارے اسلامی جو تاریخ ہے اسلامک ڈیٹ اس کا کانسیپٹ بھی کلیئر ہوتا رہے اور ہمیں پتہ چلے کہ ہماری اپنی اسلام کا بھی ایک ڈیٹ کا تاریخ کا ایک نظام ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہماری بہت بڑی قوم ہے مسلمان جو اپنے مذہبی یعنی اسلامی تاریخ اس کو یاد ہی نہیں ہوتی ٹھیک ہے ایک نظام آج کل جو ہمارا جو دنیا کا چل پڑا ہے وہ ایک عیسوی انگلش ڈیٹ کے حساب سے ہے جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی وغیرہ کے حوالے سے لیکن ہماری اپنی اسلامی جو تاریخ ہے اسلامی جو ڈیٹس ہیں اسلامی مہینے ہیں اس کو یاد رکھنا چاہیے ضرور یاد رکھنا چاہیے یہ بہت ضروری ہیں اور فقہان ہیں اور بالخصوص اعلی حضرت امام علیہ صلی نے فتح و رضیہ میں تو اس معاملے میں بڑے تاکید اس معاملے میں بڑی تاکید فرمائی ہے تو مہینے یاد ہونے چاہیے محرم الحرام یہ ہمارا پہلا مہینہ ہوتا ہے ذو الحجہ ہمارا آخری مہینہ ہوتا ہے کیونکہ ہم تو ہماری زکوٰۃ ہو ہمارے جو عرس وغیرہ کا جو بزرگوں کی جو تاریخیں مناتے ہیں ان کو لے لیجئے حج ہے ہمارا ہمارے یہ ماہ رمضان المبارک ہی لے لیجئے عید ہم اسلامی مہینوں کے حساب سے مناتے ہیں کوئی جنوری فروری سے عید نہیں مناتا یکم شوال المکرم کو ہم عید مناتے ہیں ہم بقرعید بھی مناتے ہیں تو ہم اپنی مذہبی تاریخ سے وہ عید مناتے ہیں پندرہ شاہ ہم مناتے ہیں شب بارات مذہبی تاریخ ہے. ہماری اسلامی تاریخ ستائیس رجب مناتے ہیں اوہوس کیا بات ہے میرے آکا کی بارہویں مناتے ہیں بارہ ربیع الوز شریف میرے آکا کا جشن ولادت ہم مناتے ہیں تو یہ اس مذہبی تاریخوں کا اور یہ اسلامی کیلنڈر کا اس کو یاد رکھیں اور اس کی دہرائی کرتے رہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے شاید امیر سنت کو اگر یوں پوچھ لیا جائے کہ آج کی تاریخ کیا ہے تو وہ انگلش تاریخ تو شاید نہیں بتا سکیں گے البتہ اسلامی تاریخ بتا دیں گے اب اسلامی تاریخ یاد رکھنے کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ آپ مدنی انعامات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو اسلامی تاریخ بھی یاد رہے گی تو بات چلی تھی کہ چودہ سو تینتیس سی نیجری جیسے آپ کو دو ہزار بارہ تو یاد ہوگا لیکن چودہ سو تینتیس فورٹین ہنڈریڈ اینڈ تھرٹی سین ہجری یہ ہجری سین جو ہے یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے جاری کیا ہے اس میں ان کی یاد بھی ہے البتہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اسلامی اقدار اسلامی روایات ہماری اسلامی جو طرز عمل ہے اس کو سمجھنے اس کو یاد رکھنے اور اس پر کما حق کماحق اور حٹ الامکان امکان عمل کرنے کا جذبات تا فرمائے ہم چلے جنت کی تیاری حضرت سیدنا مغیرہ بن شعیبہ شعبہ یا شیوہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے مالک جنت کاسیم نعمت سرافت جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا نبینہ والسلام نے جب اپنے رب الزبلہ سے سب سے کم درجے والے جنتی کے بارے میں سوال کیا کہ اس کی منزل کتنی بڑی ہوگی تو اللہ حضب اجلا نے اشاد فرمایا وہ شخص جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد آئے گا تو اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا ورس کرے گا گیارہ بزوجل کیسے داخل ہو جاؤں حالانکہ لوگ اپنے محلات میں چلے گئے اور انہوں نے اپنی منازل جو منزلیں تھیں وہ پا لی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تیرے لیے دنیا کے بادشاہوں جیسی نعمتیں ہوں وارث یارب ازد وجل میں راضی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا تیرے لیے وہی ہے اور اس کی مثل اور اس کی مثل اور اس کی مثل اور تو جب رب تعالیٰ اس کے انعامات میں پانچ گنا اضافہ فرما دے گا تو وہ بول اٹھے گا یارب از وجل میں راضی ہوں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یہ سب تیرے لیے اور اس سے دس گنا مزید اور تیرے لیے تیرے نفس کی چاہت کے مطابق اور تیری آنکھوں کی لذت کے مطابق نعمتیں ہیں تو وہ ارض کرے گا یارہ بزد وجن میں راضی ہوں پھر حضرت سیدنا موسا کلیم اللہ علاء نبین السلۃ والسلام نے سب سے اعلیٰ درجے والے جنتی کے بارے میں سوال کیا تو رب کریم جلہ جلا نے نشا فرما وہ لوگ ہیں جن کو میں نے پسند کر لیا ہے اور ان کی عزت و کرامت پر میں نے اپنے دستے قدرت سے مہر لگا دی تو نہ اسے کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا تو میرے محترم مدنی چینل کے ناظرین یہ ایک ادنا جنتی کے متعلق آپ کو کچھ روایت ایک روایت بیان کی مسلم شریف کی روایت ہے کتاب ولیمان کی تو اللہ تعالی ہم سب کو جنت عطا فرما دے ہم جنت کی تیاری کے سلسلے میں ہی یہاں جمع ہیں جنت کے درجے حضرت عبادہ البادہ بن ثابت سامت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سو درجے ہیں ہر دو درجوں میں آسمان و زمین جتنا فاصلہ ہے اور فردوس سب سے بلند درجہ ہے اس سے جنت کے چار دریا بہ رہے ہیں اس کے اوپر عرش ہے تو جب تم اللہ عزبہ سے سوال کرو تو فردوس دوست کا سوال کرو یہ جامع تیر کی حدیث تھی امل سنت نے بڑا پیارا سے لکھا ہے میری سرکار کے قدموں میں ہی انشاء اللہ میری سرکار کے قدموں میں ہی انشاءاللہ اللہ میرا فردوس میں میرا حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبیوں کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے تین مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا تو جنت دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے اور جس شخص نے تین مرتبہ دوزک سے پناہ مانگی تو دوزخ دعا کرتی ہے یا اللہ اس کو دوزک سے پناہ میں رکھ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو ہمیں اللہ تعالی سے ہر وقت جنت کا سوال کرنا چاہیے ہر وقت جہنم کی آگ سے نجات پانے کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے اور ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے میں یہاں چند دنوں سے آپ کو جنت کی نعمتیں جنت کی جو جوروں کے بارے میں ان کے دریا کے بارے میں ان کی شادابی کے بارے میں عرض کرتا رہا ہوں آگے بھی اس کا بیان ہے ذرا غور کیجیے اہل جنت اور ان کے سر سب شاداب رونکوں چہروں پر غور کیجیے انہیں خوشبودار بند موہر والا مشروب پلایا جائے گا موتیوں کے خیموں میں سرخ یاقوت کے ممبروں پر بیٹھے تازہ سفید کھجوریں سامنے رکھی ہوئی ہیں ان سبز فرش بچھے ہیں مسندوں پر تکیا لگائے ہیں جو نہروں کے کنارے بچھائے گئے ہیں شراب تہور شہد حاضر ہے غلام اور نوکر حاضر ہیں خوبصورت خیوریں موجود ہیں تصور کریں گویا وہ یاقوت و مرجان کی بنی ہوئی ہیں جن کو کبھی کسی انسان اور جن نے نہیں چھوا باغات کے درجات میں چل رہی ہیں جن پر سفید ریشم کا لباس ہے کہ آنکھیں خیرہ ہو جائیں سب کے سر پر تاج ہیں ان پر موتی اور مرجان جڑے ہیں خوبصورت کاجل لگی آنکھیں مطلب برھاپے و تنگی سے محفوظ خیموں میں بند اور وہ خیمے یاقوت کے محلات میں ہیں جو جنت کے باغوں کے درمیان ہیں پاک دل و پاک دل و پاک نظر عورتیں ہیں پھر ان جنتی مردوں اور خوروں کے سامنے پیالے و برتن پیش کیے جاتے ہیں جن میں جنت کے عمدہ مشروبات ہیں پینے والوں کے لیے لذیذ سفید مشروب کا گلاس پیش ہوتا ہے ان کی خدمت پر خدام و غلمان یعنی بچے حاضر رہتے ہیں جیسے کہ قیمتی محفوظ موتی ہوں یہ سب ان کے نیک اعمال کا اجر اللہ ہی نے عطا فرماتا ہے وہ باغات میں پر امن مقام میں ہوں گے باغات میں چشمے اور نہرے ہوں گے تصور کریں بہترین مقام پر اپنے مالک رب کریم کا دیدار ہوگا اور ان کے چہروں پر تازگی اور رونق صاف جھلکتی ہوگی ان تو کوئی تنگی اور پریشانی نہیں ہوگی بلکہ وہ مکرم بندے ہوں گے رب تعلی کے دربار سے تحریف سے سرفراز ہوں گے ان اس میں ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے ہمیشہ رہیں گے اس میں کوئی غم اور کوئی خطرہ نہیں ہوگا ہر شخص سے محفوظ ہوں گے نے متوں سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے وہاں کھانا کھائیں گے اور جنت کی نہروں سے دودھ شراب تہور شہد اور تازہ پانی پیئیں گے جنت کی سرزمین چاندی کی ہوگی اور اس کے کنکر مرجان کے ہوں گے اور مشک کی مٹی ہوگی اس کے پودے جعفران کے ہوں گے پھولوں کی خوشبو والا پانی بادروں سے برسے گا ہائے ہائے ہائے کافر کے ٹیلے ہوں گے چاندی کے پیالے حاضر ہوں گے جن پر موتی یاقوت اور مرجان کا جڑاؤ ہوگا ایک پیالہ وہ ہوگا جس میں خوشبودار موہر لگا ہوا مشروب ہوگا جس میں سل سبیل شیریں کشنے کا پانی ملا ہوا ہوگا ایک ایسا پیالہ ہوگا کہ اس کے جوہر کی صفائی کے باعث سب طرف روشنی ہو جائے گی اور اس میں شراب تہور خوبصور اور بہترین ہوگی جو انسان نہیں بنا سکتا چاہے جس قدر سناتے ہیں اپنی انڈسٹری لگا لے جیسی چاہے کاریگری کر لے ایسی نہیں بنا سکتا یہ پیالہ ایک خادم کے ہاتھ میں ہوگا اس کی روشنی مچھلی تک جائے گی مدری چینل کے ناظرین آپ کو نہیں لگتا کہ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ جو ایمان رکھتا ہے کہ جنت واقعی ایسا گھر ہے مگر پھر اس کا آہل بننے جیسے امال نہیں کرتا نہ جنتی والے جو جنتی لوگ ہوتے ہیں ان جیسی کوششیں کرتا ہے اور نہ ہی اہلے جنت کارناموں پر نظر رکھتا ہے تعجب ہے یہ آدمی اس گھر پر کیسے مطمئن ہو بیٹھا جس کی بربادی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے دنیا تو فنا ہو جائے گی اس وقت آپ گھر میں ہیں کل یہ نہیں تھا کل نہیں ہوگا یا آپ سے پہلے کوئی اور رہتا تھا آپ کے بعد کوئی اور رہے گا ارے یہ تو تے ہے نا کہ آپ اور ہم سب ایک دن یہ سب چھوڑ کر چلے جائیں گے تے پھر آپ اس گھر میں کیوں دل لگاتے ہیں اس جنت کی تیاری کیوں نہیں کرتے جس میں اتنی نعمت ہیں ہم سب اپنے بارے میں غور کریں یہ دنیا جس میں غم غم دکھ ہی دکھ ہے میں کیوں دل لگا کر بیٹھے ایسی جنت کی طرف کیوں نہیں بڑھتے اب غور کیجیے اگر جنت میں صرف بدن کی سلامتی صرف بدن کی سلامتی ہوتی موت بھوک پیاس اور تمام اس تمام چیزوں سے بچاؤ کی اگر صورتیں ہوتی تو تب بھی یہ اس قابل ہے کہ ہم اس جنت کے لیے دنیا مسترد کر دیں یہاں کبھی بیماریاں ہیں کبھی پریشانیاں ہیں شوگر بلڈ پریشر کینسر بچہ بیمار ہو گیا ماں بیمار ہو گئی یہاں ڈاکٹر کے پاس آپ وہ ہسپتال میں جائیں ہسپتال میں جائیں ہسپتالوں میں کیا ہے قبرستان میں جائیں قبرستان میں کیا ہے ارے جیلوں میں جائیں عبرت عبرت, عبرت ہے ہمارے یہاں جو کوٹ بنی ہوئی ہیں کوٹوں میں جائیں سب وحشت ہوتی ہے روڈوں پہ جاتے ہیں بازاروں پہ کھڑے ہوتے ہیں بسوں کے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں وحشت ہوتی ہے پتا نہیں یہاں ہمارا دل کیوں لگا ہوا ہے یہ واقعی ایک واقعی سوچنے کی بات ہے چند لمحوں کی ایک لذتیں وغیرہ ہم اس کے پیچھے پاگل ہے یہاں دیکھیے جنت میں لذتی لذت ہے لطفی لطف ہے مزہ مزہ ہے سلامتی سلامتی ہے نہ رنج ہے نہ غم ہے نہ دکھ ہے پہلے جنت معمون بادشاہ ہیں میرے مدی چلے کے ناظرین ہر طرح کی مسرتوں سے مستفید ہیں جو چاہتے ہیں حاصل کرتے ہیں عرش کے آنگن میں ہر روز حاضر ہو کر اپنے رب از کا دیدار کرتے ہیں اللہ تعالی کے دیدار میں وہ کچھ حاصل کرتے ہیں جو جنت کی نعمت سے حاصل نہیں ہوتا جنت کی نعمت سے حاصل نہیں ہر وقت طرح طرح کی نعمتوں کے چھین جانے سے بالکل محفوظ و معمون ہے اور ہر طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں یہاں اگر ہمارے پاس بہت ساری نعمتیں آ گئی بہت ساری نعمتیں آ گئی آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن چھین جانے کا خوف بھی ہے یہ ہے یا نہیں ہے یہ ضائع ہو جانے کا خوف ہے یا نہیں ہے ارے چھوٹ جانا تو لازمی ہے نا ڈیفینےٹلی چھوٹ جائے گا یہ کھڑے کون رہا ہے یہاں ہمیشہ کے لیے پاسبل نہیں ہے یا کبھی رہ ہی سکتے ہم ہمیشہ کے لیے چھوٹ ہی جانا ہے یہ آپ کی پارکنگ پوچھ میں کھڑی ہوئی کار کھڑی رہ جائے گی آپ کو اس کار میں رکھ کر کپڑے سن تھوڑی کو لے جائیں گے باہر بس کھڑی ہوئی ہوگی جس بس میں بیٹھنا نا آپ کسرے شان سمجھتے ہیں بس کھڑی ہوئی ہوگی اتنا ڈولا ہوگا اس میں ڈال کر جس کو ہم جنازہ بولتے ہیں لے جائیں گے یہ کپڑے تھوڑی کو ہوں گے جس پر ہمارے بدن وہ تاڑ دیے جائیں گے ہمارے کیباٹ میں لگے ہوئے عمدہ عمدہ لباس سب رہ جائیں گے الگ سے الگ ہاں یہ بات ہے الگ سے کپڑا منگوایا جائے گا فریش کپڑا منگوایا جائے گا مگر وہ کوڑا لٹھا ہوگا جس کا ایک درجی نے اپنے ہاتھ سے یا کسی سے سیا ہوا ہوگا وہ پہنا دیا جائے گا اپنے ہاتھ سے گسل بھی نہیں دے سکیں گے جانا ہے دیکھے یہ تو تے ہے نا انڈرسٹ سی بات ہے جانا ہے اب جگہ کون جہنم یا جھنڈک ہمیں جنت میں جانا ہے انشاءاللہ تعالی تو جھنتیں والے امحال کیوں نہیں کرتے اس کی طرف بڑھتے کیوں نہیں ہمارے پڑوس میں کوئی شخص ترقی کر جائے ہمارے دل میں ہوتا ہے یا ترقی کر رہا ہے میں بھی ترقی کروں کسی کی کار آ جاتی ہے میرے دل میں آتا ہے میرے بھی کار آ جائے کسی نے کرائے کی جگہ آنرشپ کا مکان لے لیا میرے دل میں آتا ہے کہ میں بھی آنرشپ کے مکان میں کچھ ترقی بنا لوں کسی کی ترقیاں دے کر ہمیں بھی ترقی کرنے کا جی چاہتا ہے نہیں چاہتا اگر کوئی شخص جنتیوں والے اعمال کر رہا ہے تو ہمیں اس کو دیکھ کر جنتیوں والے اعمال کرنے کا جی کیوں نہیں چاہتا جنتیوں والے اعمال اختیار کیجیے جنت کی تیاری کیجیے آپ دیکھیے ہم نمازیں کیسا کر دیتے ہیں کیا جنتی جنت کی تیاری کرنے والا بتائیے کیا نماز کیسا کرے گا ایک بہت بڑی ہماری تعداد ہے جو رمضان کے روزے بلا اجازت شہری کیسا کر رہی ہے اب بتائیے کیا یہ بھی کوئی تک بنتا ہے آپ کے سامنے سہریاں ہوتی ہیں افطاریاں ہوتی ہیں اچھا شہری میں بھی اٹھتے ہیں کھاتے بھی ہیں روزہ نہیں رکھتے افطار کے بعد آ جائیں گے کھائیں گے دسترخان میں بیٹھیں گے سب کے ساتھ روزہ نہیں ہوگا اب سوچئے کتنی بڑی کتنی بڑی نعمت سے ہم دور بھاگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزے جیسی نعمت عطا کی کہ اس کی رضا کے لیے اتنے بجے سے اتنے بجے تک بھوکے پیاسے رہ جاؤ اور جن چیزوں کا چھوڑنے کا نام ہے وہ چھوڑو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا تمہیں جنت کی نعمت عطا فرمائے گا فرماتا روزہ میرے لیے ہے اس کی جزا میں ہوں اور ہم سستی کرتے ہیں ہم روزہ نہیں رکھتے یہ بہت بڑی ہماری کمزوری ہے حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ بعضوں کا کوئی پرابلم نہیں ہے جیسے عام طور پہ نماز نہیں بیٹھے بیٹھے قضا کر دیتے ہیں نماز آئی نماز کا وقت آیا چلا گیا پڑی نہیں ان کو کہ ہم نماز پڑھیں نماز قضا کر دیتے ہیں کرتے نہیں کرتے آپ کو تو پتہ ہے نا کرتے نا بھائی نماز پڑے بڑے نماز قضا کر دیتے ہیں یہ آپ جو اسلامی بہنیں جو عورتیں ہماری بازاروں میں چلی جاتی ارے مغرب کہاں پڑھو گیا سر کہاں گی شاہ کہاں پڑھوی ان کو پڑھی نہیں ہے نماز کی لور کہاں گی پڑھی نہیں ہے ان کو نماز کی ماض اللہ سما مایز اللہ کہ نماز کہاں پڑیں گے ہم ارے بھائی نماز کے بغیر بھی انسان کس کام کا ہے تو آپ بتائیے کہ جنت کی تیاری کرنے والے کیا یہ نماز قضا کرتے ہیں کیا روزے قضا کرتے ہیں دیکھیں جنت کی تیاری کرنے کے لیے لوگ کیا کیا کرتے ہیں دکھائیے ذرا امیر سنت کا منظر دکھائیے کچھ دیر کے لیے یہ جو ہم ابھی مدنی چینل کے اب اسکرین کے اوپر یہ دیکھیں یہ, یہ, یہ ہم ان کے بارے میں گھسنے ذن رکھتے ہیں اچھا گمانا یہ جنت کی تیاری کے لیے آئے روزے تو ان کو رکھتے آپ بھی رمضان کے روزے رکھنے والے رکھی ہی رہے ہیں. یہ اتخاف کے لیے آئے ہیں یہ مسجد میں آئے یہ عبادت کے لیے آئے ہیں یہاں سنتیں سیکھنے کے لیے آئے ہیں ریاضت کرنے کے لیے آئے ہیں تھوڑی کوشش کرنے کے لیے آئے ہیں کچھ مشقت تو کچھ ریاضت کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں توبہ کرنے کے لیے آئے ہیں، استغفار کرنے کے لیے آئے ہیں، علم دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں عاشقان رسول کی صوبت اختیار کرنے کے لیے آئے ہیں جنت کی تیاری کر رہے ہیں یہ بھی نیت شب ہے اخلاص اللہ نصیب کرے یہ جنت کی تیاری کا ایک ایک طریقہ ہے آپ بھی آ سکتے تھے یہاں پر دیکھیے مجبوری ہر ایک کی تو نہیں نا نہ ہوتی نا ہر ایک تو پریشان نہیں ہے نا آ سکتے تھے تھوڑی کوشش کریں جنت کی تیاری کے لیے آپ کو مشقت تو اٹھانی پڑے گی تو کیا جنت کی تیاری کرنے والا اپنی زکات دبائے گا کیا جنت کی تیاری کرنے والا باوجود فرض ہونے کے حج نہیں کرے گا حج چھوڑ دے گا ایسی بہت بڑی تعداد ہے جن پر حج فرض ہو چکا مگر وہ حج نہیں کرتے حدیث پاک میں آتا ہے جس پر حج فرض ہے وہ حج نہیں کرتا حج کی ستا وغیرہ سب ہے حج نہیں کرتا اس بات کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودیوں کا مرتا ہے کہ نسانیوں کا مرتا ہے عیسائیوں کا مرتا ہے کہ یہودیوں کا مرتا ہے اس بات کوئی پرواہ نہیں یار کی تیاری کرنے والا کیا فلمیں دیکھتا ہے بتائیے جنت کی تیاری کرنے والا جو فلمیں دیکھے گا پتہ ہے کہ یہ فلم جو میں دیکھ رہا ہوں یہ جو مووی میرے آنکھوں کے سامنے چل رہی ہے یہ مووی مجھے جتنی دیر میں مووی کے سامنے بیٹھا ہوں یہ مووی مجھے مسلسل جہنم کی طرف جہنم کی سڑک پر لے کے چل رہی ہے یہ بات دیکھیں وہ بات کر رہا ہوں جس کو آپ بھی ایڈمٹ تو کریں گے نا بچنا نہ بچنا یہ ایک الگ ٹاپک ہے آپ ایڈمٹ تو کریں گے نا ہاں یار یہ بات تو درست ہے کہ یہ جو مووی جو میں دیکھ رہا ہوں جو فلم دیکھ رہا ہوں یہ گانے باجے دیکھ رہا ہوں جو ڈانسنگ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ جو کچھ میں بے پردگیوں کے ماحول دیکھ رہا ہوں یہ یہ ڈرامے وغیرہ جو کچھ مانتے ہیں کہ یہ گنا کا راستہ مجھے جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے کیا جنت کی تیاری کرنے والا کیا اس طرح اپنی اسکرین پر یہ سارے مناظر دیکھتا ہے نہیں دیکھتا ہم افتار کے نام پر پارٹیز کرتے ہیں دعوتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے افطار کی دعوت ہو گئی گھر میں رشتے دار جمع ہو گئے آپ نہیں دیکھتے کہ ہم رشتے داروں میں بھی بے پردگیاں ہو رہی ہیں اب خالہ کی لڑکی آ خالہ زاد بہن جس کو آپ کہتے ہیں وہ خالہ زاد بہن ہے بہن نہیں ہے صرف سگھی بہن نہیں ہے پھوپھی کی بیٹی ہے خالہ کی بیٹی ہے پھوپھی کا بیٹا خالہ کا بیٹا ہے, ہے ماموں کی بیٹی ہے اب کو پتا ہے کہ یہ رشتے کیا ہیں ان میں آپس میں نکاح ہو جاتے ہیں جمع ہوتے خاندان والے بھابھی گھر میں ہوتی ہے دیور اور بھابھی کا جیٹھ اور بھابھی کا پردہ ہے کیا جنت کی تیاری کرنے والا یہ بے پردگیاں کرے گا افطار کے نام پر میلاد کے نام پر گیارہویں کے نام پر بارہویں کے نام پر چھٹی کے نام پر خواجہ کی کیا ہم بے پردگیاں بھی کریں گے نہیں کریں گے نا ہمیں یہ نیازیں کرنی ہیں الحمدللہ یہ نیازوں میں بڑی برکت ہے کھانا کھلانے میں بڑی برکت ہے سلیہ رحمی میں بڑی برکت ہے رشتے دار جمع ہوں اس سے بڑی برکت ہے اخلاق کے ساتھ سل رحمی کی نیت سے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ لیکن کوئی پردے کا اہتمام تو ہو بے پردگی سے تو بچیں بعض گھر کے بڑے مرد ہوتے ہیں کھائی نہ کھائی عورتوں میں چلے جاتے ہیں کھیکی کھی کھی کھی کرتے ہوئے اے میری بیٹی آ گئی میری بیٹی آ گئی چچا جان آپ کی بیٹی نہیں ہے خدا کے واسطے کچھ سمجھو آپ بس واقعی محرم مطلب کہ وہ محرم نہیں ہوتی آپ ٹھیک ہے چالیس پچاس سال کے آدمی ہو گئے اور گھر میں آپ ہے لیکن آپ یوں منہ اٹھا کر بے پردہ عورتوں میں مت چلے جائیے اسی طرح بعض بے عورتیں بے پردگی کرتے ہوئے کھائی نہ خائی مردوں میں داخل ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے وہ خاندان کے افراد بیٹھے ہوئے خاندان کے مرد بیٹھے ہوئے مگر مطلب پردے کو تو سمجھیں تو صحیح پردہ پردہ پردہ قرآن و حدیث کے اندر جس پردے کی تاکید آئیے جس شرم و حیا کی قرآن و حدیث کے اندر تاکید آئیے آپ اس تاکید کو سمجھیں تو صحیح اس پر عمل تو کرے کیا جنت کی تیاری کرنے والے کیا یوں بے پردگیاں کریں گے یوں بازار میں بے پردگیاں کریں گے? سوچو اسلامی بہنوں آج ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ اسکرین پر ہو کیا یوں بے پردگیاں کرتی ہوئی بازاروں میں جاؤ گی اٹی پری ہوئی ہے بازار بے پردگیوں سے اٹی پری ہوئی ہمیں تو الٹا نیکی کی دعوت دے کر ان کو بے پردگی سے روکنا ہے نہ کہ خود جا کر بے پردگیاں کرنی ہے کیا جنت کی تیاری کرنے والے ماں باپ کو ستائیں گے نہیں نا کیا جنت کی تیاری کرنے والا اپنی بیوی کا حق تلف کرے گا صحیح بتائیے میں نے آپ کو تھوڑے دنوں پہلے روایت بیان کی تھی کہ جس عورت کے کئی نکاح جیسے کہ طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو جاتی ہے اور دوسرے شوہر بھی اس کی زندگی میں آتے ہیں دوسرے نکاح کر لیتی ہے مرنے کے بعد اس کو اختیار دیا جائے گا اللہ کی رحمت اس کے شامل لال رہی تو کہ تم جس جس کس شوہر کو اپنے ساتھ رکھو گی تو وہ اس شوہر کو اختیار کرے گی اپنے ساتھ جنت میں کہ جو جس کے اخلاق دنیا میں اچھے تھے اب آپ بتائیے کہ ہمارے اخلاق یا ہماری بی بیوی بی بچوں کی امی کے ساتھ اچھے ہیں کیا جنت کی تیاری کرنے والا کیا یوں غیرت کے نام پر اپنے گھر کی عورتوں کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے نہیں بناتا کیا جنت کی تیاری کرنے والی عورت کیا شوہر کی نافرمانی کرتی ہے نہیں کرتی جنت کی تیاری پر ہی میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں ہاں اس جنت کی طرف جس کی اس وقت میں نے جھلکیاں بیان کی ہیں برکتیں بیان کی ہیں کہ وہ جنت نیکی کرنے سے ملے گی وہ جنت پرہیز سے ملے گی وہ جنت تقوی اختیار کرنے سے ملے گی کہ یہ تقوا یہ نیکی یہ پرہیز یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بنتی ہے اور اللہ اپنی رضا اور اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو جنت عطا فرماتا ہے کیا جنت کی تیاری کرنے والا سود پر کاروبار کرے گا نہیں نا جنت کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ سود کھا رہے ہیں جنت کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ کی انڈسٹری سود پر چل رہی ہے آپ کہہ رہے میں جنت کی تیاری کر رہا ہوں اور آپ کی کار سود کی ہے آپ کہہ رہے جنت کی تیاری کر رہا ہوں اور آپ کا مکان سود کا ہے آپ جنت کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ کی پوری معیشت اور اکنامیکلی آپ کا پورا سیٹ اپ یا جزوی طور پر کلی طور پر سب سود کا آپ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کہیں کہ میں جنت کی تیاری کر رہا ہوں کیا جنت کی تیاری کرنے والا سود میں مبتلا ہوتا ہے کہ سود والے سے تو اللہ تعالیٰ اعلان جنگ فرما رہا ہے کیا جنت کی تیاری کرنے والا رشوت لے گا جس نے رشوتیں لیں وہ غور کرے رشوت لیتے وقت یہ رشوت جو لینا تھا آپ کا یہ آپ کو جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے یا آپ کو جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ جنت کی تیاری کرنے والا جوا کھیلے گا جوئے کے اڈے پہ جائے گا کہ جنت کی تیاری کرنے والا بے نمازیوں اور اللہ کے نافرمانوں فرمانوں کی صحبت اختیار کرے گا ان سے دوستیاں گاٹھے گا نہیں نا جنت کی تیاری کرنے والوں تو جنتیوں جیسے اعمال کرنے والوں کی صوبت نے رسول کی صحبت اختیار کرتا ہے کہ ان کے ساتھ رہوں گا تو میں جنت کے راستے پر چلوں گا نیکی کے راستے پہ چلوں گا علم دین کے راستے پہ چلوں گا پرہیز کے راستے پر چلوں گا جنت کی تیاری کریں جنت کی تیاری کرنے والے حرام نہیں کھاتے اپنی اولاد کو حرام نہیں کھلاتے جنت کی تیاری کرنے والے سونے کی چینیں نہیں پینا کرتے تم جنت کی تیاری کرنی ہے نا میں کہہ رہا ہوں کہ نیکی کے راستے پر چلنا ہے کہ نیکی کا راستہ جنت کی طرف لے کے جاتا ہے یہ آپ جو اتنے بڑے بڑے کڑے پہنتے ہیں میں آج دنیا میں میں دیکھا ہوں اتنے بڑے بڑے لڑکے قڑ... وہ کڑے پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں لوہے کے لوہے کی رینگے پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں کیوں پہنتے ہیں آپ لوگ ات... کہتے تو اتار بھی دیتے توبہ بھی کرتے ہیں بھائی مرد کے لیے جائز نہیں ہے انگوٹھیوں کے کام الگ ہیں مطلب اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ جنت کی تیاری کرنے والے علم دین سے دور رہتے ہیں جو جو علم سیکھنا ہم پر فرض ہے ہم وہ علم دین نہیں سیکھ رہے جنت کی تیاری کرنے والے تو علم دین سیکھتے ہیں ہم نے اپنی زندگی کا ٹرین ہی چینج کر دیا ہے ہم نے زندگی کا انداز ہی تبدیل کر دیا ہے کیا ہم اب اپنے سراؤنڈنگ پر صبح سے لے کر رات تک کی پوری کی پوری جو ہماری شیڈولنگ ہے اس کے اوپر غور کریں کیا ہمارا انداز و زندگی جنت کی تیاری کرنے والوں جیسا ہے یا نہیں ہے میں نے ایک سرسری جائزہ لے کر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے آپ کے لیے کوسٹن مارک لگا دیا ہے آپ اپنی زندگی کے پوری شیڈولنگ کے اوپر ایک کوشچن مارک لگا کے پوچھیں کہ میرا یہ عمل میرا یہ کام میرا یہ کردار میرا یہ بولنا میرا یہ چلنا میرا یہ کھانا میرا یہ کمانا میرا یہ سونا میرا یہ جاگنا کیا یہ مجھے جنت کی تیاری کروا رہا ہے یا مجھے جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے تیسرا راستہ, راستہ نہیں ہے دو راستے ہمارا عمل ہمیں جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے ہمیں ہمیں کس راستے کی طرف چلنا ہے میرے پاس موضوع ان شاء اللہ تعالی آپ کے سامنے موضوع بھی اب تو خیر وقت میرا ختم ہو رہا ہے میں آپ کے سامنے ان اللہ موضوع بھی رکھوں گا جنت کی تیاری کے پچھلے دنوں میں نے موضوع رکھے تھے لیکن یہاں میں ایک آپ کے سامنے پورا ایک سینٹرل پوزیشن ایک مطلب ایک مجبوری صورتحال آپ کے سامنے رکھنا کی کوشش کر رہا ہوں کہ پلیز اپنے انداز اور اپنے کردار پر غور کریں ایک دن تو مرنے والے نا خوش فہمی میں رہنا اور یہ سب رہنا یہ درست نہیں اب یار جو ہوگا دیکھا جائے گا کیا دیکھا جائے گا نادان ہو یار دیکھا جائے گا ایسی بات کر تو دیکھا جائے گا کیا دیکھا جائے گا کہ جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار پاتے ہیں معذ اللہ کوئی بھی جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا سوائے اس کے کیا, تاری, کیا اور ہمارے پاس راستہ کہ ہم جنت میں جائیں وہاں ہم پھنس جائیں گے مر جائیں گے تو بالکل ہم کہتے نا کہ وہ بارڈر لائن پر موت تو کبھی بھی آ جائے گی نا آئے دنیا میں تو مرنا تو پڑے گا تو مرتے مرنے کے بعد ہم جنت پہ کیوں نہ جائیں ہم ایسے عمل کیوں نہ کریں کہ میں مروں مجھے میرا رب جنت دے دے میں جب قبر میں مجھے اتارا جائے تو میری قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہو اس کے لیے درود پار کی کثرت کریں استغفار کرتے رہیں ذکر و اسکار کرتے رہیں نماز یوں پڑھیں جیسے نماز پڑھنی ہے رسم نماز نہیں نماز سیکھیں اور درست نماز پر ان سلاد تنہا انلفاحشائی بل والمنکر کر کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے سقات پوری پوری صحیح طور پر خوش دلی کے ساتھ ادا کریں خوش تری کے ساتھ ہو. رمضان کا روزہ بلا اجازت شرعی خزا نہ کریں روزہ رکھیں آپ کی سگریٹ کی عادت ہو کو پان کی یا اس کسی بھی چیز کی آپ کی عادت ہے روزہ رکھیں روزہ رکھیں تب تک کہ کوئی صحیح مفتی صحیح عالم یا صحیح طبیب ہازق درست ڈاکٹر جو شریعت کو جانتا ہو وہ اگر آپ کو عذر پیش کرتا ہو اور شریعت اگر آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں تو ایک الگ میٹر اس کے علاوہ اپنی سستی اور گفلت کی وجہ سے روزہ چھوڑ دینا یہ کہاں کی مطلب یہ درست نہیں ہے طرح جو جو ناجائز اور حرام اور اللہ کی نافرمانی والے کام ہم نے اپنے پلے باندھ لیے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان سب سے نجات عطا فرمائے اور ہمیں جنت کی تیاری کی توفیق کا فرمائے امامہ شریف سر پہ سجانا یہ بھی جنت کی تیاریوں میں اپنے چہرے و سنت کے مطابق داڑھی سجانا یہ بھی جنت کی تیاریوں میں ہے آقا کی سنتوں کے مطابق اپنے آپ کو سنوارنا مدنی حلیہ اختیار کرنا کہ سنت پر عمل کروں گا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس طرح کی روایت ہے نا جس نے میری سنت سے محبت کی محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا یہ دعوت اسلامی آپ کو جنت کی تیاری کرواتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو جنت کی تیاری اخلاص اور استقامت کے ساتھ کرنے کی توفیق تع فرمائے امیر سنت بھی کھانا کھا کر فارغ ہو چکے ہیں عاشی رسول کی صحبت عاشقہ رسول ہم سنت کی صحبت اٹھائے ہوئے الحمد للہ خوب خوب برکتیں خوب خوب رحمتیں خوب خوب رونقیں لگی ہوئی ہیں فیضان مدینہ میں یہ بھی جنت کی تیاری کے ایک راستہ ہے ماشاءاللہ دیکھیں دیکھے رسالے اور یہ کفل مدینہ کے پیڑ تقسیم کیے جا رہے ہیں تاکہ ہم لکھ کر بات کریں فضول اور گناہوں بری گفتگو سے بچیں کہ گناہوں بری گفتگو سے بچ کر نیکیوں بھری گفتگو کرنا یہ بھی جنت کی تیاری میں سے ایک تیاری ہے دعوت اسلامی کے مدری ماحول کے قریب آ جائیے مدری چینل دیکھتے رہیے یہ بھی جنت کی تیاریوں میں سے ایک تیاری ہے اللہ عمل کا جذبات آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم ائی امیر اللہ سنت کی طرف چلتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور نکیو کی توفیق تا فرمائے آمین بجاہین نبی الامین اللہ تعالی ت ان وسلم انشاءاللہ کل پھر جنت کی تیاری کے موضوع کو لے کر حاضر ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو محمدان و مبارک کی برکتوں سے مالا مال کرے جو روزے تراویاں جو ادا کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں اللہ قبول فرمائے آمین بی نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد